بسم اللہ رحمد اللہ وسلاۃ وسلم علیہ رس اللہ اسی طرح ایک متقی مسلمان مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی شدت سے خواہش رکھتا ہے اور جس حد تک ممکن ہوتا ہے اس کی کوشش کرتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت آف و القَیوں درجہ باجماعت نماز تنہا نماز ستائیس گنا افضل ہے بسم اللہ و رحمد اللہ والسلام وسلم رسول اللہ اما بعد ہم مثالی مسلمان کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اور یہ مسائل جو ہیں مرد و عورت سبھی کے لیے برابر ہیں اس لیے یہ چیپٹر ہم سبھی کے لیے مشترکہ پڑھ رہے ہیں آگے کچھ چیپٹر جا کر مردوں کے مسائل اور عورتوں کے مسائل میں تھوڑے چند چیزیں مختلف رہیں گی تو ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کر دیں گے کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا اصل یہ دو کتابیں ہیں ایک مثالی مسلمان مرد کے بارے میں اور دوسرا مثالی مسلمان عورت تو اللہ سے تعلق کے حوالے سے تو یعنی کوئی فرق نہیں کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو عبادات میں اللہ سے تعلق کے حوالے سے ایمان میں نماز ہو روزہ ہو حج زکوٰۃ ہو جو بھی یہ چیزیں ہیں اس میں جو حکم مردوں کو ہے وہی حکم عورتوں کو ہے تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے سوائے دین کے چند مسائل میں یعنی عبادات کے حوالے سے جس طرح کہ جہاد کا مسئلہ ہے یا نماز کے حوالے سے بھی باجمات نماز کی جو آج بیان ہو رہا ہے اس میں تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت اور نماز کا جو ایک اہم کردار ہے ایک مسلمان کی تربیت میں اس کی اصلاح میں تو اس میں آج ذکر کرتے ہیں پہلے ہم نے نماز کی با... عموماً جو ہے اس کی فضیلت اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا اور ابھی آج نماز کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا فضیلت ہے تو یہ فضیلت مردوں کے لیے خاص ہے جو ہے نا کہ سلاط الجماعت افضل من الفتِ بے صبر شری نندہ راجا کہ با نماز جو ہے وہ تنہا آدمی اکیلے آدمی کے نماز کی نماز کے نسبت ستائیس گنا افضل ہے تو افضل ہونا کیا اس بات کی دریر ہے کہ جماعت فرض نہیں ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کو نہیں وہی بات کر رہے بات ابھی مردوں کی ہو رہی عورتوں کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ جماعت کے حوالے سے تو نماز کا جو بیان کیا گیا ہے کہ با جماعت نماز اکیلے آدمی کی نسبت ستائیس گنا زیادہ افضل ہے کیا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جو ہے مردوں پر با جماعت فرد نہیں ہے لیکن اس حدیث اگر کو کہے بھی اگر آفماتے ہیں کہ اکیلے آدمی کی نماز ایک ہے اور جماعت کی نماز ستائیس گنا بہتر ہے تو یہاں پر تو فضیلت کا بیان ہو رہا ہے ہاں جی ہاں وہ آگے آ رہی ہیں حدیثیں تو اس کا جواب یہ ہے ذاکم اللہ خراب نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں کسی بھی مسئلے پر صرف ایک ہی حدیث کو دیکھ کر جو ہے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے سمجھے نا کسی ایک مسئلے میں مختلف حدیثیں ہوتی ہیں جماعت کے حوالے سے بھی یہاں پر بھی جماعت کے حوالے سے آج ہم مختلف حدیثیں پڑھیں گے اس حدیث میں صرف نماز کی با نماز کی فضیلت کیا بیان ہے حکم کیا بیان نہیں ہے سمجھے نا حکم کا بیان دوسری احادیث میں ہے لیکن صرف اس میں فضیلت کیا بیان ہے کہ فضیلت کتنی ہے اب اگر کوئی یہ کہے بھی حج کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحج المبرور صلی جزا انجنا کہ وہ حج اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اس کی جزا جنت ہے اس کا مطلب کہ فضیلت ہے صرف یہ تو پھر حج کی فرض تو نہ ہوا کیا خیال ہے کہ اس حدیث کو پڑھ کر ہم کہہ دیں گے کہ, کہ حج فرض نہیں ہے ہاں حج فرض ہے اس کی فرض ہونے کی اور دلیلیں ہیں لیکن اس حدیث میں جو ابھی ہم نے ذکر کی حج کے بارے میں اس میں صرف حج کی فضیلت کا بیان ہے اور اسی طرح اکثر بیشتر مسائل ہیں نماز کا مسئلہ ہو روزے کا مسئلہ ہو یا حج کا زکوٰۃ کا مختلف دین, دین, دین کے جو احکامات ہیں اس میں کسی چیز میں فضیلت بیان ہوتی ہے دوسری حدیث میں اس کا حکم بیان ہوتا ہے تو اس لیے جسے میں بیان کرنے لگا تھا کہ اس ضرورت ہے ہم کو کسی بھی چیز کا مسئلہ جاننے کے لیے اس کی ساری احادیث کو جمع کرنا معلوم کرنا کہ اس بارے میں کیا کیا احادیث ہیں کسی حدیث میں آپ کو حکم معلوم ہوگا کہ اس کا حکم دیا گیا ہوگا کہ اس کا حکم کیا ہے دوسری حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہوگی تیسری حدیث میں فرض کرو اس کے آداب بیان کیے گئے ہوں گے تو اس طرح ہر حدیث اس کو اس کا ایک الگ موضوع رہتا ہے تو جہالت اور بیوقوفی ہے کہ آدمی کسی ایک حدیث کو سن کر پڑھ کر فیصلہ کر دے بھی یہ بات ایسے ہے یہ ایسے نہیں ہے بلکہ چاہیے کہ اس سے متعلقہ ساری حدیثوں کو دیکھا جائے پڑھا جائے تو اس لیے یہ حدیث جو ہے صرف نماز کی فضیلت کے بیان میں ہے جماعت کے فضیلت کے بیان میں ہے نہ کہ جماعت کے حکم میں ہے کہ جو آدمی بعض مات نماز پڑھتا ہے اس کو ستائیس گنا زیادہ نماز اس کا ملتا ہے اکیلے آدمی کے نسبت اور اسی لیے اگلی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں اگلی حدیث میں کیا ہے اگلی حدیث میں فضلت آ رہی ہے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان لا لم يختوه بہت خطیہ پیدا صلیمہ اللہ منتظر منتظر مسلمان جب اچھی طرح رضو کرتا ہے پھر مسجد جاتا ہے اور صرف نماز ہی کے لیے نکلتا ہے تو ہر قد ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک خطا بخش دی جاتی ہے پھر جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے حدث لاحق ہو جائے اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کی بخش فرما اے اللہ پر رحم فرما اور وہ جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے اس کا شمار نماز میں ہوتا ہے مارک اللہ فیکم اس حدیث میں بھی نماز کی فضیلت کیا بیان ہے اور صرف اکیلی نماز نہیں بلکہ نماز سے پہلے بھی جو نماز سے متعلقہ امور ہے اس کے معاملات ہیں ان نلمسلم تو احسن ودو کہ وضو کرتا ہے لیکن وضو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے مراد کیا ہے کہ مکمل وضو ہو سنت کے مطابق ہو پورے آزاد کو تر کر کے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے سم مخراج مسجد لائی خرجو ہوئی علیہ اللہ پھر نماز کے لیے مسجد کے لیے نماز کے مسجد کو جاتا ہے اور مسجد کو جانے کا مقصد صرف نماز ہے اور بھی کوئی مقصد ہوتے ہیں نہیں نہیں دین کے علاوہ بھی اگر تلاوت کرے پھر تو زیادہ نا یہ ہو کہ ساتھ ہی کوئی سپر مارکیٹ ہے وہاں سے کوئی چیز بھی خرید لوں گا یا کوئی آدمی وہاں پر ملنے آ رہا ہے اس کو بھی مل لیا یا تھوڑی بات ہو جائے بات کرنا بھی مقصد ہوتا ہے تو کیا اس طرح کے مقاصد سے اجر کم ہو جاتا ہے حدیث کا ظاہر تو یہی ہے رائے و خرج ہو کہ صرف نماز ہی کے لیے نکلے دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اگر تو مقاصد وہ ہیں کہ جو بالکل نماز سے عبادت سے الگ تھلگ ہیں اور جن میں ان کے جن کا عبادت سے نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی فرض کرو مسجد ایسی مسجد میں جاتا ہے جہاں پر کوئی ساتھ مارکیٹ بھی ہے کہ چلو وہاں پر نماز بھی پڑھتا ہوں اور ساتھ سامان بھی لے آتا ہوں تو اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہی اس کی یعنی کہ نکلنے کا خالص نماز کا اجر مقصد نہیں ہے لیکن ایک آدمی فرض کرو کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہے تو یہ بھی دین کا مقصد ہے سمجھے نا حتیٰ کہ چلنا بھی کہ جسمانی طور پر تاکہ صحت ہو یہ بھی اسلام میں اس کی ترغیب دی ہے تو اللہ کو لحال اگر اس طرح کے مقاصد آ جاتے ہیں درمیان میں ساتھ مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اجر صحیح ہے آپ کی نیت نماز کے لیے خالص ہو اور اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کا نکلنے کا مقصد کیا ہے نکلنے کا مقصد واقع کرنا ہے اور راستے مسجد آگے چلو نماز پڑھ لیں تو پھر تو واقعہ ہی آپ کا مسجد کو جو چلنے کے قدم اٹھائے ہے وہ صرف واک کے ہیں وہ مسجد کے نہیں ہیں سمجھے نا لیکن آپ کا مقصد اگر نماز کے لیے جانا تھا تو ساتھ واک بھی ہو جائے گی اور ساتھ جو ہے یہ چیز ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ اجر مسجد کو جانے کے آپ کے قدم قدم لکھے جا رہے ہیں اس لیے بنیادی ہمیں اس طرح کی چیزوں میں بنیادی مقصد جو ہے وہ عبادت ہو چاہے نماز کا مسئلہ ہو روزے کا ہو کوئی بھی ہو روزے کے اندر بھی جسمانی فٹنس ہے کہ آدمی کھانا پینا کچھ عرصہ تک چھوڑتا ہے جسمانی طور پر صحت مند حاصل ہوتی ہے تو اگر کسی کے مقصد صرف صحت حاصل کرنا ہی تو پھر اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے لیکن ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے اللہ کے رضا کے لیے اللہ کا حکم اپناتے ہوئے کہ فرض اللہ کا اللہ کا فریدہ پورا کر رہا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہ چلو اللہ تعالیٰ اس سے جسمانی طور پر بھی صحت دے گا کوئی ضعیف روایات میں آتا ہے سوم و تصے ہو کہ روزے رکھو تاکہ ہو جاؤ تو خیر کہنے کا مقصد کہ اگر یہ مقصد آ جاتا ہے ساتھ تو انشاءاللہ اس میں کوئی ہرج کی بات نہیں لیکن بنیادی مقصد عبادت ہو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات ہمارا عبادت کا مقصد ہی ختم ہوتا ہے عبادت سامنے مدنظر نظر ہوتی ہی نہیں ہے مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے پھر داری بات تو اس کے لیے کوئی نیکی نہیں اس کے لیے کوئی عجر نہیں تو جس کو جو اس مقصد کے لیے نکلتا ہے تو جو بھی وہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے ہر قدم جو رکھتا ہے اس سے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور پھر جب جا, جا کر نماز کے لیے انتظار میں بیٹھتا ہے تو اس تسلی علیہ ہی مادہ مفی مصلّہ مالم کہ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی تو جب تک وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا اس وقت تک نفشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللّہ مسلِّ علیہ صلی یہاں پر بخشش کمانا کیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰ کی طرف سے بندوں پر جو سلاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے لیے اس کی تعریف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کی تعریف کرنا یہ ہے اللہ کی طرف سے بندے کے لئے سلاط اللہ اس ہوں اللہ پر رحم فرماضلفی صلاطین منتا صلاح کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہے اللہ کے ہم وہ نماز میں ہی شمار ہو رہا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری تربیت کے لیے بہت اہم ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان حادیث کو صرف سننے پر نہ کیا جائے ان سے تربیت حاصل کی جائے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو نماز سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھتے ہیں یا پھر نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے بیٹھنے کا کوئی پرام ہوتا ہے ہاں بشرتے کا کوئی اور چیزیں نہ ہوں ڈیوٹی کا مسئلہ ہے تو زاری بات ڈوٹی چھوڑ کر تو مسجد میں بیٹھا جائے گا اور بھی اس طرح کوئی ضروری کام ہے کرنے والے لیکن کبھی فرصت ہو کبھی وقت ہو تو نماز سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھنا اذان کے ٹائم مسجد پہنچ جانا یا اگر نماز کے بعد اور اس لحاظ سے یہاں پر بھی تمبی کروں گا کہ جو بھائی ابھی نماز کے بعد آ رہے ہیں یہاں پر کیا ان کو یہ عجل ملے گا جو بھائی نماز یہاں جنہوں نے پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد ان کا نماز پڑھنے کے ساتھ ان کی نیت بھی تھی کہ نماز کے بعد ہم مسجد میں بیٹھیں گے اور میں جمعے کے دن کے حوالے سے خصوصاً پہلے بھی تنبی کر چکا ہوں کہ صلف صالحین کے ہاں جمعے کے دن کی اثر جو ہے بہت اہم ہوتی تھی اثر کے بعد مسجد میں بیٹھنا سورج مغرب تک مغرب کی نماز تک ان کے ہاں بہت یہ اہم چیز ہوتی تھی اپنی اہم ترین مصروفیات کو چھوڑ کر جمعہ کے دن مسجد میں بیٹھنے کا وہ اہتمام کرتے تھے ذکر اذکار کرنا ہو تلاوت کرنا ہو اور یہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے کہ قرآن و حدیث کو سیکھا سکھایا جائے تو کہنے کا مقصد ہمیں صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری تھوڑی سی یعنی سستی سے نماز ٹھیک ہے کسی اور مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی آپ نے لیکن یہاں پر نماز اگر نماز کے ساتھ پڑھ کر جو بیٹھنے کا آپ کو مغرب تک اجر ملے گا وہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھ کے یہاں پر آنے کا اجر نہیں ملے گا فرق ہے دونوں میں اس لیے ہمیں چاہیے ان چیزوں کے اندر ان چیزوں پر تربیت کریں آج یہ تربیت نہ ہونے کا ہی نتیجہ ہے کس طرح کی فضیلت کی چیزیں اور بہت بڑے عجر ثواب کی چیزیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں توجہ نہیں ہے اس پر خیال نہیں اس پر اہتمام نہیں اس کا اس لیے مسلمان ہر وقت ہر لمحے اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کون سا وقت کون سی ان کی کون سی فرصت اس کو ملے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا نیکی اجر حاصل کرنے کا جیسا کہ دنیا دار لوگ جو ہیں کو موقع دیا نہیں کرتے کو موقع نہیں چھوڑتے کوئی چانس نہیں جان دیتے کہ جہاں پر دنیا حاصل ہوتی ہے اور وہ چھوٹ جائے ان سے کہیں سیل لگی ہو چاہے دو روپے کیوں نہ بجتے ہوں تب بھی وہ دوڑ لگا کے پہنچ جاتے ہیں وہاں پر سمجھے نا اور کوئی دنیا کا مفاد ملتا ہو کہیں پر تو جس طرح دنیا دار لوگ جو ہیں دنیا داری میں دنیا حاصل کرنے میں ان کی تمخ لالچ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی فائدہ چھوٹ نہ جائے تو ایک اللہ کے دین کو سمجھ بوجھ حاصل کرنے والے کے لیے کہیں زیادہ اس سے بڑھ کر ضرورت ہے دین کے اللہ تعالیٰ کے نیکی کے اس طرح کے چیزوں کو حاصل کر صحابہ اکرام کی سیرت پڑھ کر دیکھیے اور سب سے پہلے اس سے مسئلہ اسلام کی سیرت اٹھا کر دیکھی کہ آپ کو ملے گا کہ کیسے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی خیر کا کام لیکی کا کام جس میں کوئی اجر ملنے کا یعنی کہ موقع ملتا ہو چاہے مسجد میں بیٹھنے کا یعنی کہ مودو ہو جس طرح یہاں پر ہے یا کچھ اور ہو کسی مسلمان بھائی کی خدمت کرنا اس کا ساتھ دینا اس کے کام آ جانا کچھ بھی کسی کو خیر کی بات کہہ دینا کوئی دعوت کا کام ہے کوئی اصلاح کا کام ہے کہ کوئی بھی ان سے فرصت کوئی بھی موقع ان سے چھوٹتا نہیں تھا تلاش میں ہوتے تھے اور آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں یعنی آپ دیکھو گے ان کے چوبیس گھنٹے دن رات ہر لمحے ہر وقت کوشش میں ہے کہ کون سا کوئی اور نیکی کا کام سامنے آئے پتہ چلا کہ آج کہیں کسی مسجد میں نماز جنازہ ہو رہی ہے ہم وہاں پر پہنچ گئے چاہے کوئی تھوڑا فاصلہ بھی طے کیوں نہ کرنا پڑے سمجھے نا لیکن بھی ٹھیک ہے اس کا جنازہ رو پڑ لیں گے ٹھیک ہے پڑھا جائے گا فرض تو ادا ہو جائے گا میں نہیں جاؤں گا تو کیا, م... کیا مشکل ہے ہاں مشکل تو کوئی نہیں ہے لیکن وہ قیارات جو ملنے تھے پہاڑوں کے برابر وہ ضائع ہو گئے سمجھے نا تو یہ صرف میں تم کرنا چاہتا ہوں یہ کیا ہمارا چونکہ یہ تربیتی پروگرام ہے اور یہی تربیت ہے ہماری کہ ہم ان چیزوں کے اہتمام کریں <clears throat> عبادات کے اوپر نیکیوں کے اوپر نیکی سواب کا یعنی کہ ان چیزوں کا حاصل کرنے کے لیے ہماری کوشش ہو کہ کس لمحے کس طریقے سے کس انداز سے میں زیادہ سے ہیں. خیرات. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو اسے میں چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کرے آپ پڑا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان لوگوں کی کیا کوششیں ہوتی تھیں نیکی کے خیر کے کاموں میں گوسے سے آگے بڑھنے کی کیا کوششیں ہوتی تھیں نیکی کے موقعوں کو اوقات ان، ان، ان، ان، ان، ان، ان کو ڈھونڈنے کی اس کی تلاش کرنے کی تو یہاں پر بھی یعنی کہ نماز میں چاہے نماز سے پہلے آ کے بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے یا نماز پڑھ کے بیٹھا ہے تو جب تک وہ چاہے اگلی نماز کے تک انتظار نہ بھی کر سکے بعد کا ہوتا ہے ابھی مجھے فرض کرو ایک گھنٹے بعد کوئی کام ہے نکلنا ہے مسجد سے پانچ بجے فرض کرو آپ کو کوئی کام ہے ساڑھے چار بجے آپ کا کام ہے کوئی تو ٹھیک ہے آپ کے پاس ساڑھے چار تک ٹائم ہے مسجد میں بیٹھے اب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اگر کام ہے تو ابھی ابھی سے دوڑ لگا لو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آدمی جب ایک اس بات کی کوشش ہرس ہوتی ہے اس کی نیکی حاصل کرنا اجر لینا تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ کہاں تک میں حاصل کر سکوں ان باوقات کیا ہے کہ آپ کو ایسا کام ہے کہ جو گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں مسجد بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں فرض کرو کسی چیز کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ مطالعہ کرنا ہے کسی کتاب کا کچھ بھی ہے ہاں تو کیا خیال ہے مسجد میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھے لاد یعنی صرف میں ایک آپ کو یعنی کے گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ کس کس طریقے سے ہم مختلف انداز سے نیکی عجر حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں یہاں پر نماز کے حوالے سے بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا التزام کرنے والے نمازی کو جب وہ صبح یا شام مسجد جاتا ہے جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا من او جو شخص صبح یا شام کو مسجد میں نماز باجماعت ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر دفعہ مسجد آنے کے عوض میں جنت میں اس کی مہمان نوازی کرے گا دیکھیے اس حدیث میں بھی یعنی کاش کے ہمارے یہ ساری چیزیں مد نظر ہوں یعنی شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیں یاد ہے کہ ہمیں بار بار اس طرح کی چیزوں پر تنبیہ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آزان ہوئی آپ نے وضو کیا مسجد میں آگے نماز پڑھ لی عجر مل گیا آپ کو نواز آپ کی ادا ہو گئی اگر سنت کے مطابق اللہ کی رخ خالص ہے تو ان شاء ملے گا قبول ہوگی لیکن ایک آدمی وضو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سامنے رکھے کہ یو لدینہ امن الدا کم تم الصلا کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہا ہوں مسجد کی طرف چلتے ہوئے یہ سمے میں بھی جو پڑی ہے یہ دیدی اس کے مد نظر ہو کہ مسجد کو جانے کا مجھے کیا کہ اجر مل رہا ہے اللہ جنت میں میرے لیے تیار کر ہے یہ چیزیں مد نظر ہوں تو اس کا حقیقت میں انداز ہی بدل جاتا ہے پھر وہ روٹین کی باتیں وہ رسم اور روٹین اس سے آدمی نکل جاتا ہے پھر ہر چیز کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر للاہیت اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کی اس کے ان چیزوں کا اس کا یعنی کہ جذبہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس لیے ضرورت ہے ہم نے جو سب سے پہلے لفظ پڑھا مسلمان بیدار قلب ہوتا ہے وہ چیزیں ساتھ ساتھ ہیں ہمارے وہ بیدار قلبی جو ہے دل کی بیداری جو ہے نا وہ جگہ جگہ پر کہ آپ کسی چیز کو صرف ایک رسم کے طور پر کر رہے ہیں عادت بنی ہوئی نماز پڑھنے کی وہ عادت پوری کر رہے ہیں یا کہ واقعہ ہی اللہ کا حکم ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے بلکہ مسجد کو آنے جانے کے حوالے سے بھی کیا جذبہ ہے آپ کا کیا نیکی کا اجر حاصل کرنے کے کیا آپ کے نیت ہے کیا آپ کے جذبات ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو میں مدنظر رکھی ہوں سلی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز نماز با جماعت کی شدید خواہش رکھتے تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من سرہ ای یلک اللہ تعالی ای یلک اللہ ای یلک اللہ ای یلک تعالی غدن مسلمن بل یحافظوا علی ہؤلاء بل یحافظ علی ہؤلاء الصلواتی حيث ينادى بهم فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من, من, من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المختلف في متخلف هذا متخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لددلتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافكم معلوم النفاق من کہ غدن مسلمن مَن مَن جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کل اللہ تعالی کو اسلام کی حالت میں مسلمان ہو کر ملے سب سے پہلے یہ جملہ ہمیں بہت بڑی تمبی کرتا ہے کہ جماعت کی حفاظت اور میں حفاظت میں کتنا فرق ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ کل اللہ کے سامنے جائے تو مسلمان ہو اسلام کی اس حالت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود اور ابن مسعود کو جانتے ہیں کون ہے کون بتائے گا کون ہے ہاں جی کچھ پتہ نہیں ہاں جی سب سے پہلے کہ ان ہے کون صحابی رسول ہیں لیکن صحابہ من کا کیا مقام ہے ماشاء اللہ یہ ہوں وہ تو جسمانی طور پر ان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مقام ہے علمی طور پر من سر رہ غدن کما نزل غد ترین فرا بقیرات ام ابن ام عبد. ان کی کنیت تھی یا ان کا لقب تھا ابن ام ابد تو جس کو جو چاہتا ہوں کہ قرآن جس طرح ترو تازہ نازل ہوا ہے وہ ابن مسعود ابن ام ابد کی اس کی ان کی تلاوت میں پڑھے تو قرآن کے ہنا کے صرف حافظ تھے بلکہ قرآن کے اہم ترین قرہ میں سے تھے کہ جن کی قرآت کی آپس ہم نے اتباع کرنے کا حکم دیا ہے اور دین کے ان کے بہت بڑے فقہ میں سے تھے ان صحابہ میں سے تھے چند صحابہ کہ جو بڑے معروف فقہ صحابہ تھے علم میں بھی علم فقہ بھی علم تفسیر بھی علم قرآن بھی ہر چیز میں اور بلکہ عملی انداز میں بھی عقیدے کے اندر بھی تو یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اور صرف ان کا یہ تھوڑا تعارف کروانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جانیں کہ اس طرح کے جریل و قدر صحابی ان کی بات کو معمولی بات نہیں ہے کو عام آدمی کی بات نہیں ہے آج ہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک کلپ آیا ایک بوڑھی عورت نے کسی مفتی سے فتوا پوچھا تو مفتی کہنے لگا کیا کہ تم کوئی مالک کا کال بتاؤں یا کہ تم کو حدیث سناؤں بڑی اور کہنے لگے کہ امام مالک کا قول بتاؤ کیونکہ وہ تم سے حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں yani بعض اوقات کسی عالم کی بات کو اس انداز سے لی لینا کہ وہ قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے تو اس لحاظ سے اس کی بات کو لینا ہاں وہ کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صحم کی حدیث ہی مقدم ہے ہر چیز پر لیکن یہاں پر اس عورت کا کہنا کیا ہے کہ حدیث کی سمجھ بوجھ میں امام مالک جو ہے وہ تم سے زیادہ ہے خیر کہنے کا میرا مقصد ہے کہ صحابہ اکرام میں سے اس طرح کے یعنی ان کے اقوال ان کی یہ باتیں حقیقت میں ہمارے لیے ہے تو فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہوں کہ کل اللہ کے ہاں مسلمان حالت میں اللہ کو ملے تو اس کو چاہیے فل خاف اللہ حیثا بحن کہ جیسے ان نمازوں کی آواز دی جاتی ہے آذان ہوتی ہے تو ان نمازوں کی حفاظت کریں یعنی باجمات پڑھے فن اللہ شرح علی نبی کم سن کس <الْهُدَى> لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کی سنت ہدایت کے رستے ان کے لیے مقرر کیے ہیں وہ ان ہن سن الدا اور نمازوں کو باجمات ادا کرنا یہ ہدایت کے رستوں میں سے ہے ولو ان کم سل تم فیبتی کم کما سلی حاضر فی بی اللہ ترق سنت نبی ذرا غور کیجئے اپنے مسعود کی ان کی فقہ کیا ہے ان کی سمجھ بوجھ کیا ہے ماتے کہ اگر تم اس آدمی کی طرح جو گھر میں پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے مسجد میں نہیں جاتا تم بھی اسی طرح گھر میں نماز پڑھ لو تو کیا کہ کیا ہوگا لگ تم سنت نبی تو یقیناً تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اچھا سنت چھوڑی فرضوں نہیں چھوڑا لیکن مسعود ماتے کہ نہیں یہ وہ سنت ہے کہ جس کے چھوٹنے سے کیا ہوتا ہے بلو تم سنت نبی کم لاد ہاں صحابہ کے نزدیک سنت کی اہمیت کیا تھی کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ہمارے ہاں آج فلسفے بگارتے ہیں یہ سنت ہی ہے نا کون سا فرد ہے ہاں ابن مسعود کے فماتے ہیں کہ آپ سرسم کی سنت کو چھوڑنا گمراہی ہے یہ ہے صحاب اکرام کی سمجھ بوجھ یہ ان کی فکر کہ جس میں کیا پتا چلتا ہے کہ آپ سرسم کا طریقہ ہو اور مسلمان اس کو پھر چھوڑے ہاں یہ مسلمان کے لائق ہی نہیں ہے ولاک تم سنت نبی تم بالا قدر عی تنا تخلف انہا اللہ منافق معلوم النفاق ہم ہیں ابن مسعود والا قدرا اور ہم یقیناً دیکھتے تھے عمایہ تخلف انہا کہ جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا الا مگر منافق ہاں منافق پیچھے رہتا تھا اور منافق کون سا معلوم النفاق کہ جس کا منافقت جس کی منافقت کھلی واضح ہوتی تھی جس کو کہتے ہیں پکا ٹھکا منافق جس کے منافقت میں کوئی شک نہ ہو کھلا منافق وہ ہے جو اس جماعت سے پیچھے رہتا تھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پہلا حکم تو یہ صادر کیا کہ جماعت میں شامل ہونا اسلام ہے دوسرا حکمر نے یہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ جس سنت کو چھوڑنا گمراہی ہے اور تیسرا حکمر نے یہ صادر کیا کہ اس جماعت سے پیچھے رہنا منافقت ہے صحابہ کے ہاں صحابہ کے دور میں فرماتے ہیں کہ صرف جماعت سے وہی پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا اور آج دیکھ لیجیے آپ اس حدیث کو یا مسعود رضی اللہ دل کے اس قول کو اپنی عملی زندگی میں ذرا لا کر دیکھیے کتنے لوگ پھر آپ کو منافق نظر آئیں گے پھر جن کی جماعتیں چھوٹتی ہیں اور بلا عذر چھوٹتی ہیں ہاں کو بڑا عذر ہو اللہ کے ہاں جو قبول ہونے والا وہ الگ بات ہے تو اچھا آخر میں کہ ہم آتے والا قد کا ناج التا ابھیاد ناج الیں گے اور یقین ہم دیکھتے تھے کہ کو آدمی مسجد میں لایا جاتا اس کو چلاتے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان دو آدمی اس کو سہارا دیتے ہوئے یقام فی صف کہ تاکہ اس کو صف میں کھڑا کیا جا سکے صف میں لایا جا سکے معنی کیا ہے کہ ایسا آدمی جو خود بھی چلنے پر قادر نہ ہوتا تھا بیمار ہے کمزور ہے کسی وجہ سے چلنا اس کو مشکل ہے تو دو آدمی اس کو کندھوں سے پکڑ کر لاتے تاکہ وہ بھی صف میں شریک ہو سکے شامل ہو سکے یہ تھا صحابہ کرام کے نزدیک بعد نماز کا باجمات مات اہتمام اور یہ ہے اصل میں اسلام اور یہ ہے اصل ایمان اگر یہ نہیں ہے تو پھر شروع میں انہوں نے جو فرما دیا ہے کہ جو چاہتا ہو اللہ کے ہاں مسلمان ہو کر حاضر حاضر ہونا تو اس کے لیے یہ چیز کرنا ضروری ہے جس کا مفہوم کیا ہے کہ جو اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا وہ پھر یا تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے یا پھر اس کا اسلام کمزور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز باجمات کا اس قدر اہتمام کیا کہ بغیر کسی عذر کے جماعت چھوڑنے والوں کے گھروں کو جلا دینے کا ارادہ فرمایا ارشاد ہے <تصفح> فَيُحَتَّط <تصفيق> فَيُحَتَّط ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذِّن فَيُؤَذَّن لَهَا وَيُؤَذَن لَهَا ثُمَّ أَمَرَ الرَّجُلَ فَيُأْمَن أَمَرَ الرَّجُلَ ثُمَّ أَمَرَ الرَّجُلَ فيا فيا أم فَيَأُمُّ النَّاسَ فَيُمُّ النَّاسَ فَيُمُّ فَيُمُّ النَّاس ثُمَّ أُقَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِم بُيُوتَهُمْ ديه. قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا ہے کہ کسی کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں پھر نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دوں پھر ایک شخص کو امامت کے لیے آمادہ کروں پھر جو لوگ جماعت میں شریک نہ ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں دیا. اس میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے بعض مات یا نفل ہے یا سنت ہے آج. بلکہ بعض کے نزدیک شرط ہے باجمات نماز کا حکم بعض علماء کہتے ہیں شرط ہے اور جمہور علماء کا قول ہے کہ فرض ہے اور بعد اس کو سنت کہتے ہیں لیکن کوئی شک نہیں کہ فرض ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور جنہوں نے شرط کہا ہے ان کا بھی قول کو باعد نہیں ہے آگے حدیث سے یاد آئے گی وہ کہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ جس نے یعنی کہ اذان سن بھی لی اور پھر بھی مسجد میں نہیں آیا تو پھر اس کی بغیر ادھر کے جماعت ہوتی ہی نہیں ہے بغیر ادھر کے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے بغیر ادھر کے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں تو یہ حدیث اس بات کی بات ہے ہے کہ شرط ہے ادھر کا ہاں ادھر کیا ہے اچھا سوال ہے صحابہ نے بھی سوال کیا تھا ابن عباس جو راوی ہیں حدیث کے تو انہوں نے فرمایا ان سے پوچھا گیا ادھر کیا ہے ان کیا ہے الخوف یا تو کوئی ڈر خوف کا معاملہ ہو کہ جنگ یعنی کہ بدمنی ہے جنگ کا کوئی اس طرح کی حالت ہے کہ آدمی نکلتا ہے تو اس کو جان کا خطرہ ہے اول مرب یا کوئی بیماری ہے آدمی بیمار ہے کہ مسجد میں جا نہیں سکتا اور بعد دوسری احادیث میں بارش وغیرہ بھی یا بارش سے ملتی جلتی چیزیں جس میں مسجد میں جانے میں مشقت ہو مشکل ہو اس میں بھی اجازت دی گئی ہے تو الک حال یعنی ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماں نماز مردوں پر فرض ہے اور یہ حدیث واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں کس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب نماز کا وقت ہو تو میں کسی آدمی کو یعنی آذان ہو اور کسی کو کہوں کہ میری جگہ پر نماز پڑھائے اور میں خود جو ہے لکڑیاں لے کر نکلوں اور حدیث کی دوسری ایک روایت کے اندر تفصیلات ہے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نکلوں جن کے جن کے پاس رکڑیوں کے گٹھے ہوں تو اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا کر راہ کر دوں ان کو ان کے گھروں کو جلا دوں کہ جو جماعت کے وقت گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا آپ نے کسی کا گھر جلایا پھر نہیں جلایا کیوں احمد کی روایت ہے اور وہ روایت بھی صحیح ہے اس میں ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ وہ اپنے ارادے کو ضرور پورا کرتا لا فلوتی مننسا عبد ضروریا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو اپنا ارادہ اپنے ضرور پورا کرتا ہاں یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ عورت کے لیے جماعت پھر فرد نہیں ہے عورت کے لیے جماعت میں شامل ہونا مسجد میں آنا فرد نہیں ہے اور یہ ستائیس گنہ کے اس کے فریرت ہے اس کے لیے پھر اور کے یہ فضیلت ہے مسجد نے آ کے نماز پڑھنے کی ستائش گنا یا اس کے گھر میں نماز زیادہ بہتر ہے گھر میں افضل ہے کیا دلیل ہے ابو دود و حدیث ہے کیا آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں کہاں پر مسجد نبوی میں امام کو ہے جہانوں کا امام نبیوں کا امام اس سے بہتر بھی کوئی جماعت ہوگی اس سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے تو کہتی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرو مسجد نبی میں کہ جہاں امامت جہانوں کے امام کروا رہے تو آپ ماتے کہ میں میں جانتا ہوں کہ تمہارا یہ ارادہ ہے تمہاری یہ نیت بہت اچھی ہے لیکن تمہارے گھر میں آپ پہلے سے یہ فاتے ہیں کہ تمہاری محلے کی مسجد کی نماز اس مسجد نبوی سے زیادہ بہتر ہے پھر اس محلے کی مسجد کی نماز کی نسبت وہ نماز جو تمہارے گھر کے سہن میں ہے وہ زیادہ افضل ہے محلے کی مسجد سے پھر گھر کے سہن کی نماز کی نسبت بھی وہ نماز زیادہ افضل ہے جو کسی کمرے میں ہو اور وہ بھی اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ جو کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں جو بند ہو کو جہاں دیکھنے والا نہ ہو تین چار آپ نے الگ الگ اسٹیجز کہ سب سے افضل نماز عورت کی کون سی ہے کہ جو گھر کے کسی ایسے کونے میں ہو جو الگ تھلگ ہو اور اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ عورتیں بند سمر کر بازاروں میں گھومیں پارکوں میں جائیں سمجھے نا اور بار بار آنے جانے کے اس طرح کے سلسلے رہیں گھر سے باہر نکلنا آنا جانا کبھی کسی دوست کے ہاں کبھی کسی مناسبت سے کبھی کسی موقع پر کبھی فلاک کوئی کو بہانا تو کوئی مل جاتا نا آخر وہ کون سا مشکل ہے تو ہر روز اور صبح و شام اور یہ سلسلہ چلتا رہے اس سے بہت بڑا سبق ہے خواتین کے حوالے سے عورتوں کے لیے کہ اگر مسجد میں مردوں کے لیے مسجد میں نماز بعد جماعت پڑھنا فرض قرار دی گئی ہدایت اس کو قرار دیا گیا اس کو چھوڑنا گمراہی قرار دیا گیا اس کو چھوڑنے والوں کو منافق کہا گیا اس کو چھوڑنے والوں کے لیے ان کے گھروں کو جلانے کی وعید سنائی گئی اور وہی نماز عورت مسجد کو چھوڑ کر گھر میں پڑھتی ہے تو اس کو زیادہ آجر ملتا ہے نماز کا نماز بھی میں اگر مسجد کو چھوڑ کر گھر میں پڑتی ہے حالانکہ نماز کے لیے مسجد جانا عبادت کی نیت ہے نیکی کا جذبہ ہے لیکن پھر بھی نہیں یعنی نماز کے لیے بھی مسجد میں نکلنا عورت کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اچھا نہیں ہے گھر کی نماز زیادہ آفت ہے اگرچہ آپ نے منع نہیں کیا اجازت جانے کی ہماری طرح دوسرا ٹولا کہ جن مس ویسے بند کر دی عورتوں پر اور مسجد میں آ سکتی ہی نہیں ہاں یہ بھی گمراہی ہے سراسر قرآن و سنت کی مخالفت ہے اللہ کے نبی السلام کا حدیث میں کہ مساجد اللہ, اللہ کے بنیوں کو مسجدوں میں آنے سے روکو نہ اب یوں خیر اللہ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے تو مسجد میں عورت آ سکتی ہے اور خصوصاً ایسے اوقات میں کہ جب کوئی فتنہ نہ ہو اندھیرے کا وقت ہو خاص طور پر اور عورت بھی یعنی ایسی عمر میں ہو کہ جس کا نکلنا مسجد میں جانا کوئی اتنا فتنے کا باعث نہ بنتا ہو اور ہمارے اس کی مختلف اس کی یعنی کہ تفصیلات ذکر کی ہیں تو کہنے کا مقصد عورتیں آ سکتی ہیں اور صحابۂ کرام کی عورتیں آتی تھی مسجد میں آپ کے پیچھے خاص طور فجح کی نماز پڑھتی تھی اور اس طرح کی نماز بھی اس طرح کے اجتماعات میں آتی شریک ہوتی تھی ہمارے ان ملاؤں نے کہ جنہوں نے عورتوں کے لیے مستوں میں آنا ویسے حرام کر رکھا ہے وہ ان کا گھر کا دین ہے اللہ کا دین نہیں ہے لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ عورت کا گھر میں نماز اتنی عبادت نیکی کا کام بھی گھر میں کرنا زیادہ افضل ہے اس سے جو بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اسلام کے کس قدر کوشش ہے عورت کی حفاظت کی اس کی عزت کی حفاظت کرنے کی اور پردے حیا چار دیواری اور ان چیزوں کا خیال کرنے کی کہ جو آج ہم نے اس کو بالکل چھوڑ رکھا ہے جی اس کے بعد اگر ہمیں یہ معلوم ہو تو کوئی تعجب نہیں کہ سعید سید تیس سال کے دوران مسجد میں, میں کسی کی گردن کی پشت نہیں دیکھی اس لیے کہ وہ ہمیشہ اذان سے پیشتر ہی پہلی صف میں پہنچ جاتے تھے سیدنا سعید رحمہ اللہ کے علاوہ مسلمانوں کی تاریخ میں اور بھی بہت سے مثالیں ملتی ہے تابعین کے سردار ہیں کہ جن کے جنہوں نے صحابہ کرام اور خلاف راشدین سے علم حاصل کیا تھا ویسے تو تابعین ہوتے ہی وہ ہیں جو تابۂ صحابۂ کرام سے علم حاصل کرنے والے لیکن سعید مسیب جو بڑے تابعین میں سے ہیں اور عموماً ان کے احادیث جو ان کی روایت کرتے ہیں وہ خلاف راشدین یا اس زبان کے جو صحابہ تھے ان سے تو ان کا علم جو تھا وہ تو تھا اس کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت کا یہاں پر تیس سال کا ذکر ہے اور بعد دوسری بات میں 40 سال کا ذکر ہے چالیس سال تک مسجد میں انہوں نے کسی کی پشت نہیں دیکھی ہاں پشت نہ دیکھنے کا مانا کیا ہے سب سے آگے بیٹھے ہوتے تھے لوگ ان کی پشت دیکھتے تھے وہ کسی کی نہیں دیکھتے تھے اور ہمارے بھائی کہ جو ہاں جی جن کی کوئی پشت دیکھتا ہی نہیں ہے کیا خیال ہے ہمارے وہ بھی بھائی ہے کہ جن کی پوچھ دیکھتا ہی نہیں ہے کیا مطلب پوتے سب سے پیچھے ہے پیچھے ہوں کے تو پوچھ نہیں دیکھے نہ کبھی آگے بیٹھے پوشت پھر پوچھ دیکھے گا تو یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں اذان سننے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جماعت میں حاضری سے کوئی چیز باز نہ رکھتی تھی خواہ ان کے گھر کتنے ہی دور کیوں نہ ہو اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں جماعت, کے جماعت کی بہت زیادہ اہمیت تھی بلکہ صحابہ کرام مسجد سے اپنے گھروں کے دور ہونے پر خوش ہوتے تھے کہ اس طرح مسجد تک ان کے قدموں کا شمار ہوگا اور ان کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا آزاد اللہ اللہ سننے کے بعد صحابہ اکرام کو جماعت میں حاضری سے کوئی چیز بات نہ رکھتی تھی بلکہ صحابہ تو بات کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کے بارے میں آپ کے ازاز متحرات سماتی ہیں کہ آزان ہو جاتی تو آزان سے پہلے آپ گھر کے کام کاج میں لگے ہوتے گھر کے معاملات اس میں ان کی گھر والوں کا ساتھ دیتے جو بھی ان کی. کہتی جیسے ہی آزان ہوتی تو اس کے بعد جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں آزان ہو جاتی تو جیسے آپ سب گھر والوں کو پہچانتے ہی نہ ہو کون ہے یعنی کہ گپ شپ چل رہی ہے محفل جمی ہے اور کوئی بات نہیں ابھی تو اتنا ٹائم باقی ہے ابھی اٹھ جائیں گے ابھی چلے جائیں گے ہاں ٹھیک ہے بعض اوقات آدمی کسی اہم کام میں مصروف ہوتا ہے اور خصوصاً کو علم کا معاملہ ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے تو یعنی اس طرح کے معاملات میں اس طرح کی چیزوں میں دیکھنا ہوتا ہے کیا ضروری ہے کہ میں جیسے ہی اذان ہو مسجد پہنچوں چاہے کوئی علم کی مجلس چھوٹے یا کوئی ضروری اہم کام کرنے والا جس کی فوری ضرورت ہو وہ بھی چھوٹے ہاں <coughs> ان چیزوں کو آدمی دیکھ سکتا ہے تو لیکن اصل یہ ہے کہ اگر فرصت ہو وقت ہو اور فرصت وقت سے پہلے اہتمام کہ <coughs> فوری طور پر آدمی اب آزان ہوگی اب بس جانا ہے تیاری شروع کر دیں وضو کرنا ہے جو بھی ہے کیونکہ <coughs> جب اہتمام نہیں ہوتا تو ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ جن کی پشت کوئی نہیں دیکھتا ان کا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اہتمام نہیں ہے پر ٹھیک ہے نا بات پڑھ لیں پڑھ لیں گے وہ پھر آخر میں جا ملتے ہیں تو اس لیے یعنی اگر اہتمام ہو تو پھر آدمی تقبیر اولا سے پہلے مسجد میں جا کر بیٹھنا جو ہم پڑھ پڑ رہے ہیں سعید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا اصل یہی چیز تھی تو ان کے گھر کتنے بھی دور کیوں نہ ہوتے اور آگے وہ مثال آ رہی ہے جس کا گھر دور تھا سعیدنا ابئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے کانا رجولم من اللہ عالم وحدن عباد من وکانت لخلا وکیل لہو لوشتر تحمان کبائی پیش مجد. نہیں یہ, آه, یہ سکون ہے یسرونی منزل علا جمبل مسجد انی ارید واسر ما یسرونی ما يسروني. ان <تصفح> منزل الى جمبل مسجد <تصفح> اننی اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا اذا رجعت الى اهلي فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله جی ایک حدیث میں کیا ہے ماتیو بن ابن کاعب رضی اللہ تعالی کہ انصاری صحابی تھا انصاری کون ہے مکہ کے رہنے والے یا مدینہ کے مدینہ کے رہنے والوں کو صحابہ کے دو ہی گرو تھے بڑے کون مہاجرین کون جو مکہ یا مدینہ کے باہر سے کہیں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور مدینہ کے لوگ کون ہیں انصار کوئی قبیلہ نہیں تھا کو خاندہ نہیں تھا یہ کون تھے یہ اسلام کی ایک اسلامی یعنی کہ سطح پر یا اسلامی اصطلاح میں ایک جو ہے تقسیم ہے مسلمانوں کی مہاجر اور انصار تو مدی انصاری ان یعنی مدینہ کے رہنے والا ایک آدمی تھا کہ جو جس کا گھر مسجد سے سب سے دور تھا یعنی فماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کسی کا گھر مسجد سے دور نہیں تھا لیکن اس کے باوجود لا لاتختی سالاتن کوئی بھی جماعت اس سے نہیں چھوٹتی تھی تو اسے کہا گیا کہ تو اتنی دور سے آتا ہے مسجد کے لیے تو گدا لے لے اس وقت کی سواریاں گدا وغیرہ تھے نا گدا اونٹ بوڑھا اور خاص طور پر اگر سفر قریب کا ہوتا تھا اگر دور کے سفر ہوتے تو عام طور پر اونٹ گھوڑے استعمال کرتے تھے اور اگر تھوڑا سفر قریب کا ہوتا ہے سفر یہ تھوڑی مسافت ہوتی تو گدا استعمال کرتے تھے تو اسے کہا گیا کہ تو گدا لے لے تاکہ تو اندھیرے میں یا بال کا شدت کی گرمی میں اس پر سوار ہو سکے تو کہنے لگا ما یسور انا منزیری علاجم بال کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر جو ہے مسجد کے ساتھ ہو کسی یہ انی ارید ویت ممشا مسجد و رجوع ادار و الاحلی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف آنے کے قدم بھی لکھے جائیں اور جب مسجد سے واپس گھر جاتا ہوں تو میرے مسجد سے واپس گھر جانے کے قدم بھی لکھے جائیں تو آپ نے قد کزم اللہ کدار کلّہ نے تیرے لیے سارا کچھ لکھ دیا ہے مسجد میں آنے کے قدم بھی لکھ دیے ہیں اور مسجد سے گھر کو جانے کے قدم بھی تیرے دیکھتی ہیں یہ ہے نیکی کا جذبہ کہ نماز کے لیے تو جانا ہی جانا ہے لیکن دور کر چل کے جانا اور اس میں چل کے جانا پیدل سوار ہونے کے بجائے اس میں ہمارے لیے بہت بڑی تربیت کے پہلو ہیں کہ ایک ایک تو گھر دور بھی ہو تب بھی مسجد کو جانا بلکہ اس حدیث سے اور آنے والی بھی ایک حدیث آپ پڑھیں گے جس میں کیا ہے کہ صحابہ اکرام چاہتے تھے کہ ان کے گھر مسجد سے دور ہوں آج بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر مسجد کے قریب ہو اچھی کوشش ہے بھی یہ بھی اس لحاظ سے کہ چلو نماز پڑھنے میں آسانی ہو جماعت میں شرکت آسانی سے ہو جائے لیکن اس سے زیادہ افضل بہتر ہے کہ گھر دور ہو اور پھر بھی کوئی جماعت نہ چھوٹے یہ زیادہ اس سے افسر اور بہتر ہے کہ گھر دور ہو اور پھر بھی کوئی جماعت نہ چھوٹے کیونکہ گھر قریب ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ چ... اتنے قدم اٹھائیں گے پھر جتنا مسجد کا فاصلہ ہے یہ تو نہیں کہ گھر مسجد یدر ہے اور آپ کو لگا کے دوسری طرف سے آئیں. ایسا ہی ہوگا پھر بلکہ یہاں پر دیکھیں کہ شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی یعنی کہ کوئی ایسا راستہ ملتا ہو کہ سب سے شارٹ وہ اختیار کرنے کا <coughs> کہنے کا مقصد ہے کہ یہ صحابہ کا جذبہ تو دوسری چیز پیدل چل کے جانا مسجد کو کیونکہ آپ کے جو قدموں کا ثواب ہے ہر قدم اٹھنے پر نیکی ہر قدم رکھا جانے پر گناہ کی معافی یہ قدم اٹھیں گے تو تبھی ہوگا گاڑی پر سوار ہونے سے اجر ملے گا وہ بھی ہم نہیں کہیں گے کہ ایک آدمی فرض کرو اس کا گھر مسجد سے کافی دور ہے یا اتنا دور نہیں لیکن وہ دیکھتا ہے کہ آسانی ہے گاڑی میں جانے کی اس کو جانے کا کوئی اجر نہیں یہ اجر مل رہا ہے لیکن یہ قدموں کا اجر اس کو نہیں ملے گا قدموں کا اجر اسی کو ملے گا جو پیدل چلے گا سمجھے نا اور خاص طور پر جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ کے کی لیے کیا اجر ہے چلنے کا ایک سال کا روزوں کا اور قیام کا اجر پورا چلنے کا یا ایک قدم کا ایک ایک قدم کا ایک ایک قدم پر جمعہ کے لیے نماز کے لیے ایک ایک قدم پر جو ہے وہ آپ کو سال بھر کی روزوں کا اور سال بھر کی رات کے قیام کا جو ملتا ہے جی ہاں یہ ہے جمعہ کے لیکن پیدل چل کے جانے کا اس میں جانے کا واپس دیکھیے اللہ تعالی کا فضل وسیع ہے یہاں بندوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے کہ تمہیں تو صرف آنے کا کہا تھا جانے کا نہیں کہا تھا یہاں پر معاملہ اللہ کے ساتھ ہے الرحم الرحمین کے ساتھ ہے جس کا فضل وسیع ہے اس لیے بات یعنی کہ بارے میں آتا ہے اور کہ اگر دور کی مسجد کو اختیار کرنا اور خصوصاً اگر دور کی مسجد میں جانے کا اور بھی کو فائدے ہوں کہ وہاں پر جماعت زیادہ ہے فرض کرو یا اچھی تلاوت ہے کہ زیادہ خوش و آدمی اس کو حاصل ہوتا ہے تو اس طرح کی اگر مزید مقاصد ہے تو کوئی شک نہیں کہ دور کے مسجد میں جانے کا زیادہ اثر ہے اگرچہ کو مسجد کر کے قریب بھی ہو لیکن اس میں بنیادی چیز یہی ہے دیکھنا ہے کہ یہ نہ کہ دور جاتے جاتے جماعت بھی چھوٹی ہو ہمارے بعض لوگ ابھی رمضان آ رہا ہے وہ تراویوں کے لیے دوڑنے لگتی ہیں کہ فلاں مسجد میں جانا ہے اور وہ بھی صرف کانوں کے ٹیسٹ بدلنے کے لیے قاریوں کی تلاوتیں سننے کے لیے یہ نہیں کہ وہاں پر زیادہ خوشوخو ہے زیادہ کوئی ان کے عبادت کا مزہ آتا ہے نہیں بس وہ اچھی تلاوت ہے اچھی اقراط ہے وہ صرف کانوں کے ٹیسٹ بدلنے کے لیے تو تراوی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جو فرد نماز عشاء کی وہ چھوٹ جاتی ہے اس کی جماعت ضائع ہو جاتی ہے سراسر جہارت بے وقوفی کی دلیل ہے <coughs> تو اس لیے کہ جانا بھی ہے کہیں دور اس کی بنیادی یہ شرط ہے کہ آدمی ٹائم پہ نکلے تاکہ کم از کم اقامت سے پہلے یعنی تکبیر اولا تک وہاں پر پہنچ چکا ہو اور دور مسجد ہے تو اس میں یہ بھی ہے اور مزید اس میں یعنی کہ صحابہ کرام کی نیکی پانے کا ان چیزوں کو حاصل کرنے کا ان کا جذبہ کہ گرمی ہو یا سردی ہو یا یعنی کہ بغیر استری انتصاء کی چینوں کا خیال کیے کہ نیکی کا حاصل کرنا ہے اللہ نے نیکی کا موقع دیا ہے اس میں آگے بڑھنا ہے جن صحابہ رضی اللہ عنہم کے گھر مسجد سے مسجد نبوی سے دور تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت تھی کہ مسجد نبوی کے قریب کے گھروں میں نہ منتقل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوری تاکید سے بتلایا تھا کہ مسجد آنے میں ان کے نشانات قدم کا ثواب ان کے نامل میں لکھا جائے گا اور یوں ان کے قدموں کی کثرت کا ثواب ضائع نہیں ہوگا yeah. سعید سید نہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلط البق سلیمت, سلیمت مسجد نبی صلی اللہ علیہ مسجد نوی کے قریب کچھ گھر خالی ہوئے تو بنی سلیمہ سلیمہ قبیلہ ہے بنی سلیمہ قبیلہ ہے اس قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں جو مسجد سے دور تھے تو ان کا ارادہ ہوا کہ وہ مسجد کے جو قریب گھر خالی ہوئے ہیں اس میں آ جائیں جیسا کہ میں ذکر کیا ہے کہ لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ جو گھر مسجد کے قریب ہو تو نماز میں آسانی ہو جائے تو آپ سے سن کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو تو نے کہا کہ ہمارا تو یہی ارادہ ہے اپ مات بنی سلمہ دیارکم تكتبوا اثارکم دیارکم تكتبوا اثارکم اپ نے دو دفعہ فرمایا کہ اے بنو سلمہ اپنے انہی گھروں میں رہو دیارکم اپنے گھروں میں ہی جہاں پر تم رہتے وہیں پر رہو اس لیے تكتبوا اثارکم کہ تمہارے چلنے کے جو آثار ہے قدموں کے نشان وہ لکھے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ان ان کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کے بعد نہیں چاہا ہم نے کہ ہم مسجد کے قریب منتکل ہوں۔ سیدنا ابو موسی اشاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاعظم الناس اجر ان ان اعظم الناس اجر, الناس اجر, الناس اجر, الناس اجر فی الصلاۃ ابعدهم الیھا ممشن فابعدهم فابعدهم فابعدهم والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعدم اجرا من الذين يصليها الذي اعدم من الذي يصليها ثم ينام جی تو اس میں کیا ہے عام بات کہ سب سے زیادہ نماز میں اجر پانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کی طرف زیادہ چل کے جاتے ہیں اور جن کو ان کی مسجدیں زیادہ دور ہوتی ہیں اور زیادہ ان کو چل کے جانا پڑتا ہے وہ زیادہ اجر پانے والے ہیں معلوم ہوا کہ ستائیس گنا کا ہم نے عجر پڑا ہے پڑا ہے نا یہ اس سے بھی زیادہ ہے وہ ستائیس گنا تو صرف مسجد میں بعض رات پڑھنے کا اجر تھا لیکن جس قدر چل کر جائیں گے اور دور چل کر جائیں گے اسی قدر اثر اس میں وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا کہ وہ شخص جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ امام کے ساتھ پڑھے وہ زیادہ عجب پانے والا ہے اس کی نسبت جو نماز پڑھ کے سو جاتا ہے کون سی نماز ہاں جی ہاں جی صحابہ اکرام کے رام نزدیک یہی تھی بھی وہ فجر کی نماز پڑھ کے نہیں سوتے تھے صحابہ کے رام عائشہ کی نماز تھی جس کا ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کب نماز ہو جماعت ہو اور ہم سوئیں ہمارے <coughs> ہاں کب جماعت نماز پڑھے اور کوئی محفل مجلس شروع ہو کب گھومنا پھرنا شروع کرے تو ان کی <coughs> ان کا نیند کا انتظار ہوتا تھا عشا کی نماز کے ساتھ <coughs> اب بعض لوگ ایسے بھی ہوتے تھے تھکے ہوتے تھے تو نماز کا وقت تو ہو چکا ہوتا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بعض اوقات نماز کو لیٹ کرتے <coughs> جس طرح کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک رات جو ہے عشاء کی نماز کو اتنا تاخیر کیا کہ حت تک کہ رات کے تہائی حصہ گزر گیا یعنی ون تھرڈ حصہ رات کا یعنی اگر رات بارہ گھنٹے کی فرض کرو تو مغرب سورج غروب ہوئے چار گھنٹے ہو گئے تھے <coughs> تو اس وقت آپ نے عشاء کی جماعت کروائی اور میں کہ اس کا افضل وقت یہی ہے اگر لوگوں کے لیے مشقت نہ ہو لیکن آپ سلّوں کے لیے آسانی کے طور پر دیکھتے کہ اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی جمع جلدی جماعت کرواتے شاپی اور اگر لوگ لیٹ ہوتے تو تھوڑا پھر تاخیر کر دیتے اب لوگ سبھی تو لیٹ نہیں ہوتے کوئی جلدی بھی چاہتا ہوتا چاہتا تھا کہ تھکا ہوتا ہے اور خاص طور پر صحابہ اکرام کے کھیتوں وغیرہ میں کام اس طرح کی چیزیں تو تھکے ہوتے تو بعد اوقات کسی کو انتظار کرنا پھر مشکل ہوتا پھر وہ نماز پڑھ کے سو جاتا تو آپ مانتے ہیں کہ جو نماز پڑھ کے سو گیا اس کی رسمت جس نے نماز کا انتظار کیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اس کو زیادہ آج بلا اس حدیث سے ہم کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہاں جی بتائیے اور جماعت چھوڑی جا سکتی ہے کیسے چھوڑی کہ کی نہیں چھوڑی جو نماز پڑھ کے سو گیا اسے جماعت چھوڑی ہے ہاں جی <تصفح> تو نواز چھوڑی جا سکتی ہے لیکن کب <تصفح> جب نیند کا غلبہ ہو آدمی کے لیے انتظار کرنا مشکل ہو اس قدر آدمی پر نیند چھائی ہو تو اس کے لیے انتظار کرنا مشکل ہو اور یہ بھی ہے کہ اگر سو جائے گا تو نماز قزا ہو جائے گی تو پھر آدمی صرف عشا کی نماز کے بعد نہیں کہ کوئی بھی نواز ہے <تصفح> اگر آدمی ایسی کیفیت میں ہے کہ جس میں آدمی کو نیند کا خوب غلبہ ہے اور جماعت ہونے میں فرض کرو بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے بعض اوقات نماز لوگوں نے لیٹ ٹائم رکھا ہوتا ہے پڑھنے کا تو دیکھتا ہیں بھائی نماز میں تو بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے یعنی فرض کریں فرض کریں ہم عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز بھی فجر کی نماز میں عام تو پر آدھا گھنٹہ پچیس من کا وقفہ دیتے ہیں لو تو ایک آدمی سفر سے آتا ہے تھکا ہوا گھر پہنچتا ہے اور فجر کی آزان ہو گئی اب دیکھتا ہے کہ اگر تو فجر تک نماز جماعت تک انتظار کرتا ہے تو انتظار کرنا مشکل ہے اس کے لیے اس کا نیند کا غلبہ تھکا ہوا ہے خوب اس حدیث کی روح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے مجبوری کی حالت میں آدمی نماز پڑھ کے سو سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے یعنی کہ جماعت سے پہلے بشرطے کے وقت داخل ہو چکا ہو یعنی کہ وقت سے پہلے پڑھنا شروع کر دے وقت داخل ہو چکا وقت شروع ہو چکا ہو تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اس طرح کی مجبوری کی حالت میں یعنی اس سے ہم یہ بھی نہ حاصل کریں بھی چھٹی مل آجاز ہے بلکہ اس طرح کی مجبوری کی کیفیت میں خاص طور پر فجر اور عشاء کی جماعت میں حاضر <coughs> اور بہت سے نصوص میں ترغیب دی گئی ہے جو شخص ان دونوں نمازوں میں جماعت میں حاضر ہو اس کے لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سواب بیان کیا ہے یہاں میں صرف دو حدیثیں نکل کر رہا ہوں پہلی حدیث میں سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ <تضح> من صلی اللہ علیہ وسلم فی جماعت فکا انما کاما نصف اللیل ومن صلی اللہ صبح فی جماعت فکا انما صلی اللہ لکلہ لیلہ فکا انما صلی اللہ لکلہ کہ عشاء اور فجر کی نمازیں ان کو باجمات پڑھنے کی فضیلت کہ اگر آدمی عشاء کی نماز باجمات پڑھ لیتا ہے جیسے اس نے آدھی رات قیام کر لیا ہو اور جس نے فجر کی نماز بھی باجمات پڑھ لی جیسے اس نے پوری رات ہی قیام کر لیا ہو تو پھر تو ماشاءاللہ رات کے قیام کی ضرورت باقی نہ رہی کیا خیال ہے بھئی یہ چیزیں صرف نیکی اجر ثواب کے طور پر ہیں جس نے تین بار کلو اللہ پڑھ ایک بار کلو اللہ پڑھنا کتنا ثواب ہے تا عادل رسول قرآن کہ ایک بار کلو اللہ کا پڑھنا صورت اخلاص کا پڑھنا قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے تو پھر تین بار پڑھنے سے آپ نے قرآن ختم کر دیا کیا خیال ہے قرآن ختم نہیں کیا آپ نے صرف قرآن پڑھنے کا اجر حاصل کیا ہے اس لیے فرق ہے کسی چیز کا اجر پانا اور بذات اس خود اس چیز کا کرنا سمجھے نا قیام العل اگر یہی بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا عشا کی فجر کی نماز جماعت سے بغیر ہوتی تھی آپ کی زندگی میں ہم نہیں جانتے سوائے آپ کی بیماری کی جو ان کے مرض الموت ہوئی نہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کی کوئی نماز جو ہے وہ عشاء کی اور فجر کی جماعت کے بغیر ہو تو پھر آپ جو لمبا قیام کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے پاس سوج جاتے تھے وہ پھر کیوں تھا اس لیے یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے بہت اہم مسئلے کو کے بعض اوقات کسی حدیث میں کس چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہوتی ہے اس کی, اس کی کا و ثواب بیان کیا گیا ہوتا ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے کرنے سے آپ کا وہ کام بھی ہو گیا جو جس کا ذکر ہوا جیسا یہاں پر ہے کہ قیام اللیل آپ کو قیام اللیل بھی ہو گیا قیام اللیل آپ کا نہیں ہوا صرف آپ کو اجر ملا ہے ثواب ملا ہے اور نہ ہی اس طرح کی حدیثوں میں کہ ام اللہ یا اس طرح کی فضیلت کے کاموں میں ان کے یعنی کہ نہ کرنے کی کوئی ایسی ترغیب ہے یا نہ کرنے کی کوئی اجازت ہے بلکہ ان کی فضیلت ان کے کرنے کا جو ان کی حیثیت ان کا مقام اپنی جگہ پر الگ ہے تو یہاں پر ایک اور ہے مسئلہ یہاں پر جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض کسی حدیث یا اس طرح کی چیزوں کے اندر کسی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ جس جو عمل کرنے کا جو فضیلت کسی سے عمل کے ساتھ بیان کی ہوتی ہے اس چیز کا کرنے کا اتنا اجر ہے کلو والا پڑھنے کا دہائی قرآن پڑھنے کا اجر ہے یعنی کہ آپ نے کلو پڑھنے سے دس پارے پڑھ لیے ہے دس بارے نہیں آپ پڑھے پڑھے, پڑھے پڑھے آپ نے کلولا ہی ہے لیکن صرف اجر آپ کو ملا ہے تو اس لیے ان چیزوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ اپنی جہالتوں کی وجہ سے اس طرح کی حدیثوں سے غلط مانے لیتے ہیں کہ میں نے تو وہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے کتنا جب ملے گا سال بھر کا تو پھر اگر رمضان کے پھر رمضان نہ رہی بھی. کیا خیال ہے سال بھر کا تو عجب مل گیا اگلا رمضان بھی اس میں آ پھر تو <coughs> سمجھے نا تو اس لیے یہ جہالتی بیوقوفی ہی ہیں یہاں پر صرف اجر بیان ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے بھی رکھے شوال کے چھ روزے بھی رکھتے اور سال بھر ہر ہفتے میں دو تین دن کے اور کئی کی وقت کے روزے ہفتے چلے جاتے ہیں نماز کے حوالے سے بھی عشاء فجر کی نمازیں بھی آپ کے ہمیشہ بعض ہوتی اور رات کو لمبا قیام بھی ہوتا تو یہ ہے ان کے قرآن و سنت کو سمجھنے کا انداز اور لوگوں کو بتانے کا انداز کہ تاکہ اس طرح کی چیزوں سے غلط میں پیدا نہ ہو دوسری حدیث دوسری حدیث نہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا و من الفجر ولو فیهما ولو حبوا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی, گرا زیادہ گرا کوئی نماز نہیں اگر وہ ان کی فضیلت جان لیں تو ضرور آئیں خواب ہسٹ کرانا پڑے دوسری عزیز اس موضوع پر کہ عشا اور فجر کی نمازوں کے حوالے سے کہ منافقوں پر سب سے بھاری نمازی یہ دو نماز نہیں کیوں وہی؟ پھر کیا ہوا آپ کے دمانے میں چونکہ اندھیرہ ہوتا تھا آج کل تو پتہ چلتا ہے کون بست میں آئے شاہ کی نماز ہو یا فجر کی ہو لیکن آپ کے دمانے میں چونکہ اندھیرہ ہوتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کون آیا کون گیا تو منافق کا مقصد پورا نہ ہوا پھر سمجھے نا اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ منافق کی نمازیں دکھلاوے کے لیے ہیں اور یہاں کوئی دیکھیں نہیں جاتے اسے لیے ان کو مشکل لگتی تھی اور دوسری دونوں نمازیں نیند کے وقت نیند کی نمازیں نیند کے وقت کی نمازیں عشاء کی نماز کے ذرا بھی آپ سن رہے تھے اور اس فجر کی نماز میں بھی لوگ سوئے ہوتے ہیں تو راحت و آرام کی نماز، وقت کی نمازیں ہیں تو اس میں نیند کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہونا عشاء کی نماز تک انتظار کرتے ہیں رہنا جماعت تک اور فجر کے لیے بستر کو چھوڑنا مشکل کام ہے اور منافق کے لیے منافق کو وہ دین چاہیے جو آسان آسان ہو میٹھا میٹھا ہو کا دین تو وہ دن اس کو چاہیے تو اس لیے اس کو یہ مشکل لگتا ہے بارک اللہ فکر. اس پر اتفاق کرتے ہیں